وقیر الحدی حدی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدتا وک اللہ محدہ وک اللہ بدہ اللہ آج کا خطبہ جمع خطیب کا نام تھا ڈاکٹر شیخ عبد الباری اسبیتی حافظ اور ان کا موضوع تھا تبدیلی موضوع کیا تھا میرے بھائیوں تبدیلی یہ ان کا موضوع ہے سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی نبی علیہ السلاط و اسلام پہ درود پڑا اللہ تعالی کے تنہا عبادت کے لائق ہونے کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہا کریں اور پھر انہوں نے یہ عید پڑھی جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یادین اتقوا اللہ حق کا تقاتی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے صحیح ایمانوں میں اللہ سے ڈرو اور تمہیں جب بھی موت آئے اسلام پہ آئے اس کے بعد وہ اپنے موضوع کی جانب آئے اور کہا تبدیلی اس فانی زندگی کی خاص علامت ہے یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہاں ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے دن رات دھوپ چھاؤں صحت بیماری تبدیلیوں کا نام زندگی ہے تو کہتے ہیں تبدیلی اس فانی زندگی کی خاص علامت ہے صحت و بیماری ترقی و تنظری عزت و ذلت بھوک اور سرابی کبھی آپ بھوک کی حالت میں ہیں کبھی آپ کا پیٹ فل ہے غربت اور مالداری کبھی آپ فقیر ہیں کبھی آپ مالدار ہیں شادی اور طلاق کبھی آپ شادی کی حالت میں ہیں اور کبھی عورت کو طلاق ہو چکی ہے امن اور خوف خوشی اور غمی اقتصادی اتار چڑھاؤ کبھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کبھی کم ہو رہی ہیں کبھی چیز ملتی ہے کبھی نہیں ملتی یہ ساری تبدیلیاں اس زندگی کے قانون کے آئین مطابق ہیں ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں بچ سکتا ہم ان تمام چیزوں کو مختلف زمانوں کی تاریخ کے اوراق میں پڑھتے آئے ہیں اگر تاریخ کی کتابیں کھولیں تو وہاں بھی آپ کو تبدیلیاں ہی ملیں گی کبھی یہ بادشاہ بن رہا ہے کبھی وہ بن رہا ہے کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے جس وقت زندگی میں منفی تغیر پیدا ہو تغیر کسے کہتے ہیں تبدیلی کو جس وقت زندگی میں منفی تغیر پیدا ہو تو خستہ دل دکھ تکلیف اور مایوسی محسوس کرتے ہیں جب تبدیلی منفی قسم کی ہو تو کمزور دل لوگ جو ہیں انہیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے مایوسی بڑھ جاتی ہے جب آپ پہلے امیر ہوں پھر غریب ہو جائیں پہلے شادی شدہ ہوں پھر بیگم فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پہلے اولاد ہو پھر اولاد جاتی رہے پہلے کاروبار چل رہا ہو پھر مندہ ہو جائے تو یہ منفی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان سے کئی دل دکھ تکلیف اور مایوسی محسوس کرتی ہیں اس احساس سے ہمت کمزور پڑ جاتی ہے اور یہ احساسات انسان کو بھرپور چستی کے ساتھ زندگی گزارنے سے روک دیتے ہیں کون سا احساس یہ دکھ کا احساس تکلیف کا احساس مایوسی کا احساس مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پہ کامل ایمان رکھتا ہے آج میرے پاس پیسہ ہے تو کس کا دیا ہوا اور اللہ نے پہلے لکھ لیا تھا کہ اس کو اتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا آج اگر میں غریب ہو چکا ہوں تو یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو رونے کا کیا ضرورت ہے مایوس کیوں ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا تقدیر سے مسلمان کو حوصلہ ملتا ہے مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی میں رونما ہونے والے تمام تغیرات اللہ کے کام ہیں انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی تقدیر پر ایمان مصیبتوں سے آگے نکل جانے کے لیے سب سے بڑا سبب ہے جس کا تقدیر پہ ایمان ہوگا وہ جو مصیبت آئی ہے اسی پہ روتا نہیں رہے گا بلکہ آپ کہے گا جو ہونا تھا ہوگا اب آگے چلو یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا بیٹے جو فوت ہو گئے ہیں میں انہیں واپس نہیں لا سکتا تھا جب لکھا ہوا تھا ان کی عمر بیس سال ہے تو میں تیس سال نہیں کر سکتا تھا یہی پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے اور رزق کی جسجو کرنے پہ ابارتا ہے یہ ایمان جو ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے پہ ابارتا ہے اور رزق کی تلاش کرنے پہ ابارتا ہے زندگی کو بیکار اور بے سود ہونے سے بچاتا ہے نبی علی اللہ اسلام کا فرمان ہے یہ بات نوٹ کر لو ذہن نشین کر لو کون کہہ رہے ہیں نبی علی اسلام فرما رہے ہیں اگر پوری دنیا تمہیں کوئی معمولی سا فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو وہ تمہیں صرف اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ساری دنیا کا اتفاق ہو جائے کہ اس آدمی کو ہم نے ایک روپیہ دینا نہیں دے سکتے بادشاہ بنانا تو دور کی بات ہے ایک روپیہ نہیں دے سکتے اگر وہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا پوری دنیا آپ کا وہی فائدہ کر سکتی ہے جو تقدیر میں اللہ نے آپ کے لئے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اگر پوری دنیا اس بات پہ متحد ہو جائے کہ آپ کو کوئی معمولی سا نقصان پہنچانا ہے تو وہ آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے آپ کے خلاف تقدیر میں لکھ دیا ہے یاد رکھیں تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے ہیں تقدیر کا قلم کیا مطلب نبیل اسلام ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے ہیں صحیفے خشک ہو چکے ہیں تقدیر کے اوراق جو ہیں وہ سیاہی جو ہے خشک ہو چکی ہے یعنی کہ برسوں پہلے صدیوں پہلے تقدیر لکھ دی گئی اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اس لیے اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہے اس وجہ سے کہ آپ توحید کا کام کر رہے ہیں آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں یہ پوری دنیا آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی سوائے اس نقصان کے جو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے جب آپ کا تقدیر پہ ایمان ہے تو آپ اللہ کو رادی کرنے کی فکر میں رہیں مخلوق کی پرواہ نہ کریں ہاں اسباب اختیار کریں مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کریں لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ وہی نقصان دیں گے جو اوپر لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ وسیعت تمام امور میں دل کو اللہ پہ مضبوطی سے اعتماد کرنے کی ترغیب دیتی ہے یہ حدیث جو ہے انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ ہر چیز میں کس پہ اعتماد رکھیں اللہ پہ چاہے وہ معاشی امور ہوں یا اخروی امور ہوں اس لیے انسان صرف اللہ تعالی سے ہی مانگے صرف اسی کا فضل چاہے جس طرح انسان اپنی زبان کے ذریعے صرف اللہ سے مانگتا ہے دل میں بھی بھروسہ صرف اللہ پہ رکھے یہ امام صاحب بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں میرے بھائیو یہ آج کا ترجمہ ہے آپ بیٹھ جائیں تھک جائیں گے آپ بیٹھ جائیں تھک جائیں آج کا ترجمہ ہے جو بھی خطبہ ہوا اس کا ترجمہ ہے بیٹھ کر سنیں ورنہ آپ تھک جائیں گے یہ مام صاحب بہت بڑی بات کہ وہ کہتے ہیں زبان سے آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں دل میں بھی بھروسہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے لیکن دل میں ہمارا بھروسہ لوگوں پہ ہوتا ہے قبروں پہ ہوتا ہے درگاہوں پہ ہوتا ہے اے, کافروں پہ ہوتا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے عزت ملے گی جب مخلوق پہ بھروسہ کرنے والا ذلت و رسوائی ہی پائے گا کچھ اور نہیں ملے گا نبی علیہ اصلاۃ اسلام کا فرمان ہے ابو دعود ترمدی شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہو بھوک سے مر رہا ہے پیسے نہیں ہے رزق نہیں ہے دولت نہیں ہے تو وہ اپنی مشکل کو لوگوں کے سامنے رکھے گا تو فاقہ کشی ختم نہیں ہوگی اور اگر وہ اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھے گا تو اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے بے نیاز کر دے گا یا اللہ اسے مال دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے اٹھا لے گا لیکن ان پریشانیوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی شرط کیا ہے کس سے رابطہ رکھیں اللہ سے انسان کو یہ سوچ کر اپنے رب پہ حسن زن رکھنا چاہیے رب سے خیر کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے تقدیری فیصلے حکمت عدل اور رحمت پہ مبنی ہوتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ شر ہے نہیں, نہیں نہیں اللہ کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے انصاف پہ مبنی ہے رحمت پہ مبنی ہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے چار بیٹے لے لیے تو نعوذ باللہ اللہ نے میرے حق میں اچھا نہیں کیا نہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے وہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے کون اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے تو ووٹ لینے کے لیے رب کو ناراض کر دینا صحیح ہے ووٹ لینے کے لیے کسی قبر پہ حاضری دینا چادر چڑھانا کہ لوگ تب ووٹ دیں گے جب قبر والے کو راضی کریں گے نہیں اللہ کی طرف دیکھیں عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے مومن ہر حال میں رادی رہتا ہے اور جس وقت مومن اپنے رب سے رادی ہو تو اپنے حال پہ بھی مطمئن رہتا ہے جو اپنے رب پہ رادی ہو جو اس کی حالت اس پہ بھی راضی رہتا ہے بیمار ہوں الحمد جو اللہ کرنے اسی میں خیر ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے لیکن اگر اللہ نے مجھے کینسر کا مرض لگا دیا ہے تو میں اللہ کے فیصلے پہ رادی ہوں اس میں بھی اللہ نے میرے لیے کو خیر رکھی ہوگی تو مومن اپنے حال پہ بھی مطمئن رہتا ہے اور جب اللہ تعالی کے بارے میں یقین رگو پہ میں سرائد کر جائے تو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مطمئن رہتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا میرا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ نہیں ہے آپ لوگ پھر سن لیں اب پتا چلے گا کہ ساتھ ہیں کہ نہیں ہے جب اللہ تعالی کے بارے میں یقین رگو پے میں شرائط کر جائے تو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مطمئن رہتا ہے اگر اچھی طرح انسان میں یقین ہو رب پہ تو مستقبل کے بارے میں مطمئن رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو مستقبل میں کرے گا وہ بھی بہتر ہوگا تقدیری فیصلوں پہ ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ حالات کی بیڑیوں کے سامنے سر تسلیمیں خم کر لیں جو ہو رہا ہوتا جائے نہیں آپ محنت کریں آپ علاج کروائیں آپ کاروبار کے لیے جائیں آپ اپنی محنت کریں یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جی بیماری آ گئی ہے تو جو اللہ نے لکھا ہے ہو جائے میں نے کمانے کے لیے نہیں جانا جو رزق ملنا ہے مل جائے نہیں یہ تقدیر نہیں ہے تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے انبیاء کرام علیہم اسلاط اسلام کا تقدیر پہ ایمان تھا یا نہیں تھا محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے خود کو زندگی کی روٹین کے تابے کر لیں یہ تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب نہیں ہے بلکہ تقدیری فیصلوں پہ ایمان لانے کا تقاضہ یہ ہے کہ تقدیر کا مقابلہ تقدیر سے کریں تقدیر کا مقابلہ سے کریں اگر آپ کے لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو محنت کریں بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج کروائیں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تقدیر کا مقابلہ کس سے کریں تقدیر سے کریں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اسباب اپنائیں اور حالات سنوارنے کے لیے بھرپور محنت کریں بھرپور کیا کریں میرے بھائیوں محنت کریں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی حدیث ہے اپنے زمانے میں شام جانے لگے تو ابھی شام میں داخل نہیں ہوئے تھے شام کے دئی علاقے میں تھے انہیں پتا چلا کہ شام میں تعاون کی بیماری جو ہے وہ اس کی وبا پھوٹ پڑی ہے اب وہ صحابہ کلام سے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں آگے جائیں آگے تاؤن کی بیماری ہے یا واپس مدینہ چلے جائیں سب سے پہلے انہوں نے مہاجرین صحابہ کے سے مشورہ کیا مہاجرین صحابہ کے نے نئے صحابہ کے نام ہے کہ پرانے, پرانے مکہ والے ان سے مشورہ کیا کچھ نے کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں بیماری سے نہ ڈریں اور کچھ نے کہا نہیں جب پتا چل گیا ہے کہ آگے بیماری ہے تو اب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے آپ واپس چلے جائیں جناب عمر فاروق نے مہاجرین صاحب اکرام سے کہا تم لوگ جا سکتے ہو انصاری صاحب اکرام کو بلایا گیا مدینہ کے جو پیدائشی باشندے تھے ان سے مشورہ مانگا انہوں نے بھی کہا کچھ نے کہا آپ چلے جائیں کچھ نے کہا واپس جائیں وہ بھی دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے یہاں پہ یہ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ ان میں سے کسی نے بھی جناب عمر فاروق کو اس مسئلے میں حدیث نہیں بتائی ذاتی مشورے دے رہے ہیں کیونکہ حدیث ان کے پاس نہیں ہے پھر جناب عمر فاروق نے کہا کہ ان صحابہ کلام کو لایا جائے جو مکہ فتح ہونے کے بعد یا اس موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں لایا گیا ان سے مشورہ کیا انہوں نے ایک ہی رائے دی ان میں اختلاف نہیں تھا انہوں نے کہا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس مدینہ جائیں اور پرانے صحابہ کلام کو خطرے میں نہ ڈالیں حدیث انہوں نے بھی پیش کی لیکن ان کا مشورہ ایک تھا ان کا مشورہ میرے بھائیو آپ میرے ساتھ ہیں نا ان صحابہ کرام کا مشورہ ایک تھا جناب عمر فاروق نے جب دیکھا کہ اکثریت کا مشورہ یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ صبح میں مدینہ واپس جا رہا ہوں جس نے میرے ساتھ جانا ہے تیار ہو جائے شام میں جہاد ہو رہا تھا جہاد کے کمانڈر تھے جناب ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ اچرام میں سے بڑے صحابی وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کس سے بھاگ رہے ہیں تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ شام جا کے اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے فوت ہو جائیں گے تو ڈرنا کیا جائیں آگے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو جائے گا جناب عمر فاروق نے اس موقع پہ کہا تھا جناب ابو بیش یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے اس کے دو مطلب اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کاش کے الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اسے بتا یہ الفاظ تمہیں نہیں ججتے یہ الفاظ تمہیں نہیں ججتے کو اور کہہ لیتا تمہیں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے پھر انہوں نے سمجھایا کہا ابو بی دیکھو میرے, میرے پاس اگر اونٹ ہوں اور میں نے انہیں لے کر چارے کے لیے کسی وادی میں جانا ہو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہموار جگہ ہے اسے وادی کہتے ہیں عربی میں وہاں اونٹوں کو لے کر جانا ہو وادی کے دو حصے ہیں ایک جانب سبزہ ہے چارہ ہے گھاس ہے دوسری جانب خشک ہے سبزہ نہیں ہے گھاس نہیں ہے اب اگر میں اپنے اونٹوں کو چارے والی گھاس والی جانب لے کر جاؤں تو یہ تقدیر کے عین مطابق ہے جب میں لے گیا اس کا مطلب یہ کہ تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا اور اگر میں وادی کے اس حصے میں اونٹوں کو لے کر چلا جاؤں جدھر خشکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں یہیں کچھ لکھا ہوا تھا وہ بھی تقدیر ہے یہ بھی وہ بھی تقدیر ہے یہ بھی کیا ہے تقدیر ہے تو عمر فاروق یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو یہ تقدیر ہے واپس جا رہے ہیں تو تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم واپس جائیں تو جو بھی میں کروں گا وہ تقدیر کے عین مطابق ہوگا تو ہم تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی جانب جا رہے ہیں کس سے باغ تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی جانب جا رہے ہیں یہ ہے امام صاحب کے کہنے کا مطلب کہ آپ تقدیر کا مقابلہ تقدیر سے کریں محنت کریں اور یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے کہ جناب عمر فاروق نے مشورے کیے تو جب یہ مشورے ختم ہو گئے آخر میں عبد الرحمن بن او رضی اللہ عنہ پہنچ گئے کون سے صحابی پہنچ گئے یہ بھی اچرا مشرا میں سے ہیں کہنے لگے امیر المن اس مسئلے میں میرے پاس حدیث ہے سینکڑوں صحابہ اکلام کے پاس یہ حدیث نہیں تھی ایک صحابی کے پاس تھی کیا جناب عمر فاروق امام نہیں ہے ابو عبیدہ امام نہیں ہے مہاجر انصاری صحابہ اکلام ایک سے بڑھ کر ایک امام ہے ضروری نہیں ہر حدیث ہر امام کے پاس ہو ضروری نہیں ضروری نہیں عبد الرحمان بناؤ رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث تھی انہوں نے کہا المومنین میں نے سنا تھا کہ نبی علی فرما رہے تھے جب کسی علاقے میں تاؤن کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ بھاگے نہیں اسی جگہ پہ رہیں بیماری کے خوف سے بھاگے نہیں اور جو باہر ہیں دوسرے علاقے میں ہیں وہ اس علاقے میں اب داخل نہ ہو تو جناب عمر فاروق کا فیصلہ حدیث کے مطابق نکلا لیکن پہلے حدیث کسی کو معلوم نہیں تھی حدیث معلوم ہوتی تو اتنے مشوروں کی ضرورت ہی نہیں تھی امام صاحب کہہ رہے ہیں کتنے ہی غریب لوگ تھے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا یعنی کہ آپ محنت کریں کتنے ہی غریب لوگ تھے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا کتنے ہی مصیبت زدہ تھے اللہ نے انہیں خوشیوں سے نوازا کتنے ہی دکھی تھے اللہ نے انہیں بنا دیا کتنے ہی مریض سے اللہ نے صحت و حفیظت سے نوازا کتنے ہی مظلوم ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کا انجام دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مایوس نہیں ہونا آپ اپنی محنت جاری رکھیں انسان پہ اچانک کی مصیبت آ جائے تو انسان گبراہ جاتا ہے لیکن اپنی نمازوں پہ پابندی کرنے والے نمازی نہیں گبراتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں انَ انسان خلی ادا مسر جزو آ مسح الخیر منو آل مسلم کہ بے شک انسان کم حوصلہ بے صبرہ پیدا ہوا ہے انسان میں صبر نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے مصیبت آتی ہے شور ڈال دیتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو گبراہ اٹھتا ہے جب اسے کوئی فائدہ پہنچے تو پھر بخیل بن جاتا ہے پھر اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے ہاتھ روک لیتا ہے یعنی کہ سام, سام بن،, بن کر بیٹھ جاتا ہے مال کے اوپر اللہ فرماتے ہیں، اللہ المسلین لیکن جو نمازیں پڑھنے والے ہیں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ حوصلہ دیتا ہے انہیں اللہ صبر دیتا ہے بسا اوقات انسان اپنے حالات سدھارنے کی بجائے معاملات کی تجزیہ کاری میں مشغول ہو جاتا ہے اس کے اسباب ہی تلاش کرتا رہتا ہے امیدوں کی سراب میں سرگردان رہتا ہے اپنا وقت اور زندگی ان چیزوں میں غور و خود کر کے ضائع کر دیتا ہے جو لا یعنی اور غیر مفید ہوتی ہیں جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احرس کا ان امور پہ توجہ دیں جو آپ کو فائدہ دیں لیکن شکوہ شکایت کو اپنی عادت بنا لینا زمانے کو کوستے رہنا معاشرے میں منفی سوچ پروان چڑھانا امید کی کرن کا خون کرنا عزائم میں رکھنا ڈالنا اس سے ترقی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے کچھ کرنے سے رہ جاتا ہے مومن اپنی سمجھ کے مطابق دو ٹوک فیصلوں کے ذریعے تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق مقابلہ کرتا ہے تبدیلیوں کا آج اگر کاروبار مندہ ہے سوچتا ہے کاروبار کیسے اچھا کر سکتا ہوں آج بیمار ہوں سوچتا ہے کہاں سے علاج کرواؤں اللہ کو کیسے راضی کروں چنانچے کتنے ہی ازیت برے تغیرات نعمت بن جاتے ہیں اور کتنی ہی آزمائشیں ٹھنڈی ہوائیں ثابت ہوتی ہیں مومن کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ بہت بڑی نعمت ہیں ان کی وجہ سے نیک شگونی اور امیدوں کے دروازے اور دریچے کھلتے ہیں ان میں کامیابی اور تعمیر و ترقی کے مواقع میسر آتے ہیں جب تکلیف اور مصیبت سے بڑھ جاتی تھی تو نبی علیہ اخلاط اسلام اس موقع پہ خوشخبریاں دیتے تھے اور دلوں میں اللہ کے وادوں اور اس کی طرف سے مدد پہ بھروسہ کرنے کے الفاظ کے ذریعے امید کی روح پھونک دیا کرتے تھے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی علیہ کے پاس ہوا تھا ایک آدمی نے آ کر فاقا کشی کی شکایت کی بھوک ہے کھانا نہیں مل رہا پھر دوسرا آیا اس نے رہ کی شکایت کی کہ جو راستے ہیں وہاں پہ امن نہیں ہے چور اور ڈاکو بہت ہیں تو آپ نے کہا ادی تم نے ہیرا جگہ دیکھی ہے ہیرا شہر دیکھا ہے تم نے تو ادھی کہنے لگے اللہ کے سر میں نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہوا ہے آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تمہاری زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت اپنی اونٹنی پہ سوار ہوگی تنہا ہوگی ہیرا سے آئے گی کعبہ کا طواف کرے گی اسے کسی کا اللہ کے سوا خوف نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا امن و امان ہوگا اب میرے بھائی یہاں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کئی لوگ ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ عورت محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے عورت محرم کے بغیر سفر کیوں کیونکہ اللہ کے کی رسول علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ عدی ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرہ شہر سے نکلے گی مکہ آئے گی تنہا آئے گی کعبے کا طواف کرے گی اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا میرے بھائیوں نبی علی اصلاۃ السلام یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کا معلوم کے بغیر سفر جائز ہے یا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امن و امان بہت ہوگا امان بہت ہوگا اس ادیش میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر ہے محرم کے بغیر سفر ہے یہ نہیں ہے وہ دوسری حدیث میں آیا ہے جہاں پہ آپ نے صاف صاف کہا ہے کہ جس عورت کا اللہ پہ ایمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر سفر کریں عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز ہے کون سا سفر عمرے اور حج کا ایسے ہی ہے نا اور شادی کا پکنک کا کوئی بھی سفر عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی ہر سفر میں ہاں شہر کے اندر ایک محلے سے دوسرے محلے جانا یہ اور چیز ہے لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر جو ہے یہ محرم کے بغیر کرنا غلط ہے چاہے وہ عمرے کا سفر ہو چاہے حج کا ہو چاہے پیکنگ کا ہو چاہے میڈیکل کی تعلیم کا ہو چاہے پاکستان سے امریکہ ڈاکٹر بننے کے لیے جانا ہو کوئی بھی سفر ہو تو ادھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک عورت آئے گی امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آئے گی اور یہ دور کے شہر ہیں اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا تو ادی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ ہمارا جو قبیلہ ہے ہمارے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے ہمارے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے جنہوں نے اس علاقے کو آگ لگا رکھی ہے ڈاکہ زنی سے آپ نے کہا ادھی اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کسرا کے خزانے بھی فتح ہوں گے کس کے خزانے کسرا کون تھا کس, کس ملک کا بادشاہ ایران کا ایران سپر پاور تھا اس زمانے میں جیسے آج امریکہ روس ہے تب روم اور ایران ہوا کرتے تھے تو آپ اس زمانے میں جب صحابہ کرام بوک میں ہیں برا حال ہے غربت کی وجہ سے آپ اس زمانے میں خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ادیب وقت آئے گا کہ کسرا کے خزانے یہاں مدینہ میں موجود ہوں گے اور تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ وقت آئے گا ایک آدمی اپنے ہاتھ بھر کر سونی اور چاندی کے سکے لے کر نکلے گا کہ کسی فقیر کو دوں اسے کوئی فقیر نہیں ملے گا جو یہ صدقہ لے لے ایسا فقیر نہیں ملے گا تو میرے بھائیو یہ وقت آیا تھا کہ نہیں آیا تھا بالکل آیا تھا یہ وقت گزر چکا ہے آیا تھا بالکل جب مسلمان صحیح مانوں میں دین پہ عمل کرتے رہے تو اسی دین کی وجہ سے یہ وقت آیا مسلمانوں کو اپنے نفس سلوک اور زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے خیروں بلائی کے راستے اختیار کریں منفی تبدیلیوں سے بچیں یہ تبدیلیاں نبی علیہ اصلاۃ وسلام کی سیرت کے مطابق کریں آپ نے اپنی اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کی چنانچے آپ نے ایک آدمی کا نام تھا ہرب کیا اس کا نام تھا ہرب کہتے ہیں لڑائی کو آپ نے اس کا نام تبدیل کر کے رکھا سلم اس کا مانا کیا ہے سلامتی والا سر و صفائی والا اے اور ایک جگہ کا نام تھا شیب الدلال گمراہ گاٹی آپ نے نام تبدیل کر کے رکھا شیب الہدا ہدایت والی گاٹی اور ایک قبیلے کا نام تھا مغویہ بنو مغویہ ان کے گمراہوں کی اولاد کیا نام تھا مغویہ گمراہوں کی اولاد آپ نے نام تبدیل کر کے رکھا بنو رشتہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کی اولاد تبدیلیاں اچھی تبدیلیاں کرنی چاہیے آپ کا بیٹا یا آپ خود آج کل فلمیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں تو تبدیلی کیا کریں گے تبدیلی کیا آنی چاہیے اب جی کہ پہلے ایک فلم دیکھتے ہیں تو آپ کتنی دیکھیں جی یہ چھوڑ دیں اب قرآن پاک شروع کر دیں قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیں امام صاحب پیغام دے رہے ہیں تبدیلیاں تو آنی ہیں زندگی میں لیکن اچھی تبدیلیاں لے کر آئیں کون سی تبدیلیاں لے کر آئیں اچھی تبدیلیاں پہلے آپ پانچ ٹائم فرض نماز پڑھتے ہیں اب تہجت کی نماز بھی شروع کر دیں پہلے آپ آدھا سپارہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں پورا سپارہ کریں تبدیلیاں اچھی تبدیلیاں لے کر آئیں آپ کو ایسی جگہوں سے کراہ تھی جن کے نام اچھے نہ ہوں چنانچہ جس وقت آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کا نام تھا یسرب کیا نام تھا آپ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا آپ نے بہت سے غلط مفہوموں کی بھی اصلاح فرمائی مثلا جس وقت آپ علیہ اسلام نے فرمایا کہ رقوب کسے کہتے ہیں یہ لفظ درائن ذرا کیا لفت ہے عربی کا لفظ ہے رقوب کسے کہتے ہیں آپ نے سے کہا رقوب کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا رقوب اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے بچہ پیدا ہو تو فوت ہو جائے آپ نے کہا نہیں یہ مفہوم تبدیل کر رہے ہیں آپ آپ نے کہا حقیقت صحیح مانوں میں رکوب یہ نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں رکوب وہ ہے جسے اللہ نے بہت سی اولاد دی ہو اور کوئی بھی اولاد اس نے اللہ کی راہ میں پیش نہ کی ہو سارے بیٹے ہی زندہ ہے کوئی بھی فوت نہیں ہوا یہ ہے رقوب کیونکہ جس کا بیٹا فوت ہوا ہے اگر اس نے صبر کیا ہے اس کا بیٹا اسے جنت میں لے کر جائے گا وہ رقوب کیوں ہے اسے آپ نسل کٹا کیوں کہتے ہیں اسے آپ منوس کیوں کہتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہے کہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں چھوٹا سا دے دیا ہے اور وہ روزے قیامت اسے جنت میں لے جائے گا تو صحیح مانو میں رقوب یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا صحیح مانو میں رقوب یہ ہے جس کی ساری اولاد زندہ ہے اور کوئی بھی بیٹا کوئی بھی اولاد اس نے اللہ کی راہ میں پیش کی یہ ہے رکھو دیکھیے ذرا آپ دیکھتے جائیے پھر آپ نے کہا تمہارے ہاں پہلوان کون ہے پہلوان کسے کہتے ہو صحابہ اکرام نے کہا پہلوان وہ ہے جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے جہاں بھی کسی سے لڑائی ہو وہ جیتے جہاں بھی کشتی ہو وہ جیتے یہ ہے پہلوان طاقت والا آپ نے فرمایا نہیں پہلوان یہ نہیں ہے حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے کس پہ کنٹرول کر لے کسی نے گالی دی ہے تو یہ نہیں پستول لے کر آؤ جی مارو گولی یہ پہلوان کیا ہوا اب بیس سال جیل میں رہے گا کل کو پھانسی پہ چڑھے گا یہ پہلوان کیا ہوا اولاد تباہ ہو گئی بیگم تباہ ہو گئی بیگم باہر جا کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھتی ہے اولاد مانگ رہی ہے یہ پہلوان کیا ہوا جی میں بڑا غیرت مند ہوں میں گالی برداشت نہیں کر سکتا پہلوان وہ ہے جو اس موقع پہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے کوئی بات نہیں اس گالی کے بدلے روزے قیامت نیکیاں لوں گا آپ زندہ ہے گھر میں موجود ہے بیگم کو سمار رہا ہے عزت محفوظ ہے بچیوں کی تربیت کر رہا ہے اولاد کو دین سکھا رہا ہے یہ ہے پہلوان جو غصے پہ کیا کر لے قابو پا لے بسا اوقات مسلمان منفی رویے کا اسیر بن جاتا ہے منفی سوچ سوچتا ہے منفی رویہ اس کی سوچ اور فکر پر مکمل طور پہ تسلط اختیار کر لیتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے بہتری پیدا نہیں کر سکتا یہ بہت ہی کٹر مرلا ہے یہ انسان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیتا ہے ایسے منفی رویہ کو بدلنا ضروری ہے جو قلب و ذہن میں یہ بات نقش کر دے کہ زندگی میں عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکلات جتنی بھی ہوں ان کا حل لازمی طور پہ موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے عزم مسم کے حاملین افراد اپنی زندگی کے گوشوں میں مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کو محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں دوستی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اخوت میں تبدیل کر دیتے ہیں وہ بری صحبت بدل کے اچھے دوست تلاش کر لیتے ہیں برے دوستوں کو برے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے کمرے کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا ماحول اچھا مدینہ میں میرے کام کرنے والے بھائی ایسے کمرے کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں بے نمازی رہتے ہوں جہاں رات کو لیٹ سوتے ہوں جہاں فلمیں لگتی ہوں جہاں گانے سنے جاتے ہوں وہ ایسا کمرہ تلاش کرتے ہیں جہاں کے لڑکے جو ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوں رات کو ٹائم پہ سوتے ہوں فجر کے بعد تلاوت کرتے ہوں بری صحبت بدل کر اچھے دوست بناتے ہیں بری عادتوں اور دین سے متصادم رسم و رواج کا خاتمہ کر دیتے ہیں انسانی زندگی میں تبدیلی کے لیے سب سے اہم ترین اقدام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے تبدیلی لائیں یہیں سے امت کے حالات بہتر ہوں گے پھر اس کے بعد علم سے اراستہ ہونے کا مرلہ آئے گا جو حقیقی مینوں میں تعمیر و ترقی کا ستون ہے ہر دور میں علم کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بقوم قوم انگئی روما بنفسم اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی حالت نہ بدلے بیhtri کی جانب روان دواں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نیت آپ کی صاف ہو نیت کیا ہو صاف ہو حدیث میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدي بي میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا بن جاتا ہوں جیسا میرے بارے میں بندے کا گمان ہوتا ہے جیسی سوچ میرے بارے میں رکھتا ہے میں ویسا بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا وہ ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے اس کے بعد پہلے خطبے کے آخر میں امام صاحب کہتے ہیں اللہ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے کیا بنائے بابرکت بنائے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخش چاہتا ہوں آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخش مانگیں وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے دوسرے خطبے کا آغاز انہوں نے پھر اللہ کی حمد و صنع سے کیا پھر نبی علی صاحب سلام پہ درود پڑا اس کے بعد کہا ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام انسان کو ہر ایسی تبدیلی سے روکتا ہے جس سے انسان کی زندگی تباہ ہو جائے غلط تبدیلی نہیں کرنی دین کمزور پڑ جائے چنانچہ کسی کی مال و جان پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے امن و امان خراب کرنا جائز نہیں ہے لوگوں کا مال غلط طریقے سے لینا جائز نہیں ہے رشوت کے ذریعے مال لینا جائز نہیں ہے بے حیائی جائز نہیں ہے فتریں بپا کرنا جائز نہیں ہے مسلمان کسی بھی ایسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرتا جو نقصان دے ہو مسلمان اپنی زبان حال یا قول سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے رب کی نعمتیں زائل ہونے کا خطرہ ہو جو گناہ ہوتے ہیں یہ رب کی نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے لیے نبی علیہ تو اسلام نمونہ ہیں آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے کسی بھی ایسی تبدیلی سے جس میں نقصان ہو یا زمائش ہو آپ دعا میں کہتے تھے اللہ میں اپنا مانگتا ہوں فقیری سے میں اپنا مانگتا ہوں ذلت سے میں اپنا مانگتا ہوں بزدلی سے میں اپنا مانگتا ہوں بے بسی سے میں اپنا مانگتا ہوں سستی سے میں اپنا مانگتا ہوں قرضوں کے بوجھ سے میں اپنا مانگتا ہوں لوگوں کے دبدبے سے میں اپنا مانگتا ہوں موزی بیماریوں سے یہ ایسی دعائیں کون کرتے تھے نبی علیہ السلاۃ السلام اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں آفقت کا سوال کیا کرتے تھے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو فتنوں اور رزمائشوں سے بچا لے ہم لمحہ بر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اگر اللہ کی طرف سے ثابت قدمی نہ ہو ہمارا ایمان اپنی جگہ پہ سلامت نہ رہے ایمان کو ہمارے دلوں میں رکھنے والا کون ہے اللہ ہے وہ سب بھی تو اللہ اللہ مل قور صابت حیات دنیا اور فی الآخر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو ایسی تبدیلیاں لانے کی توفیق نہ فرمائے جو تبدیلیاں امت کے لیے اور ہمارے لیے کیا ہوں ہمارے لیے کیا ہوں بہتر ہوں تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن اچھی تبدیلی کی کس تبدیلی کی اچھی تبدیلی کی تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ امت مسلمان کو ناچ گانے پہ لگا رہے ہوں ملک کو آپ کہیں بے دینی کی طرف لے جا رہے ہوں تبدیلی کی ضرورت ہے دین کی طرف تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب پڑھیں تبدیلی کی ضرورت ہے شرک سے توحید کی طرف تبدیلی کی ضرورت ہے سنت کی طرف تبدیلی کی ضرورت ہے اللہ سے توبہ کریں رب العالمین ہم سب کو ایسی تبدیلی لانے کی توفیق نیاد فرمائے اور بری تبدیلیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ طرح ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد میں بھی تبدیلی لائیں لیکن خیر کی طرف دین کی طرف قرآن کی طرف دینی علم کی طرف رب العالمین ہماری ساری یہ جائید خواہشات پوری فرمائے اثر کے بعد انشاءاللہ اللہ وہاں آگے برامدے کے نیچے یہ جو برامدہ ہے وہاں پہ درس ہوگا اور وہیں پہ درس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے یہ درس روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے صرف ہفتے کے دن ناغا ہوتا ہے ایک دن باقی درس روزانہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نا فرمائی